سامعین کرام پچھلی نشست میں ختم ہو چکی تھی سورہ قاف اور اس نشست میں ہم آغاز کرتے ہیں صورت الزاریات کا تو صورتِ الزاریات ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ساٹھ اور رکوع ہیں تین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے و زیریں تھی قسم ہیں ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں فل حامیلیت پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں پھر ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلنے والی ہیں فلمقسیمت یم پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں میں بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر وقرن ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے حلاتن سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں پھر جیریاتن پانی میں چلنے والی کشتیاں یسرن آسانی سے پھر مقسماتن اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا کوئی پانی کا ہے تو کوئی سختی مطلب قہط سالی وغیرہ کا کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت اور حوادث کا بعض نے ان سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے لیکن ہم نے امام ابن کثیر اور امام شوکانی کی تفسیر کے مطابق تشریح کی ہے قسم سے مقصد مقصم آلیہی کی سچائی کو بیان کرنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے یہاں قسم کی یہی تیسری قسم ہے آگے جواب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقیناً وہ سچے ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا یہ ہواؤں کا چلنا بادلوں کا پانی کو اٹھانا سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سر انجام دینا قیامت کے حقوق پر دلیل ہے کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے جو بظاہر نہایت مشکل اور اسباب عادیہ کے خلاف ہیں وہی ذات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإنَّ الدِّينَ لَوَاقِع اور بلا شبہ اعمال کی جزا ضرور ملنے والی ہے الْحُبُك قسم ہے آسمان کی جو رستوں والا ہے ان لَفِي لفی قول مُخْتَلِف بلا شبہ تم باہم مختلف, با مختلف باتوں میں پڑے ہو بلا شبہ تم باہم مختلف باتوں میں پڑے ہو فیک اس سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا اتیل الخر رسون اٹھ کل پچو لگانے والے مارے گئے الدین غمر تین جو لاپرواہ غفلت میں پڑے ہیں يسألون ایان يوم الدین وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا يومهم علی النار يفتنون جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے ان جن بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے ان ہم ق نو قبل ذینی محسنین جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے بلا شبہ اس سے پہلے نیک و کار تھے قلیلاً من اللیل ما وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے وبل فرون اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے وفیم حق النی وحروم اور ان کے مالوں میں سوالی اور محروم مطلب نہ مانگنے والے شخص کا حق حصہ ہوتا ہے یا ہوتا تھا وفیلین اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں أَنفُسِكُمْ أَفَلَا سیرون اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا پھر تم دیکھتے نہیں السماء رزقكم وما توعدون اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے فورب السماء والعض پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہیں جیسے تم بولتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف دوسرا ترجمہ حسن و جمال اور زینت و رونق والا کیا گیا ہے چاند سورج کواکب و نجوم روشن ستارے اس کی بلندی اور وسعت یہ سب چیزیں آسمان کی رونق و زینت اور خوبصورتی کا باعث ہیں پھر یعنی اے اہل مکہ تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے ہمارے پیغم پی... پیغمبر کو ہمارے پیغمبر کو تم میں سے کوئی جادوگر کوئی شاعر کوئی کاہن اور کوئی کذاب کہتا تھا یا کہتا ہے اسی طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے کوئی شک کا اظہار علاوہ ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو دوسری طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے یا حق سے یعنی بعض و توحید سے یا مطلب ہے مذکورہ اختلاف سے وہ شخص پھیر دیا گیا جسے اللہ نے اپنی توفیق سے پھیر دیا پہلے مفہوم میں ضم ہے دوسرے میں مدح پھر یفتنون کے معنی ہیں یوف رقون ہے ہے جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر جانچا پرکھا جاتا ہے اسی طرح یہ آگ میں ڈالے جائیں گے پھر فتنہ بیمانہ عذاب یا آگ میں جلنا پھر حجور کے معنی ہے رات کو سونا میں یہ میں ما زائدہ تاکید کے لیے ہے وہ رات کو کم سوتے تھے مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے مثلا ایک حدیث میں فرمایا لوگوں لوگوں کو کھانا کھلاؤ سلا رحمی کرو سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوں یا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے بہوالے مسرت احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر 491 پھر وقت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں کہ میں اس کی توبہ قبول کروں کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخشش دوں کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے بحال صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھاون پھر ول محروم سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ آفت ارضی و سماوی میں آفت عضی و سماوی میں تباہ ہو جائے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں والمحروم سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ آفت ارضی و سماوی میں تباہ ہو جائے پھر یعنی بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے اور جنت و دو سواب و اطاب کا حکم بھی آسمانوں سے اترتا ہے پھر نہو میں ضمیر یہ کا مرجع وہ امور و آیات ہیں جو مذکور ہوئے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی ہے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے بھی کہا تم پر سلام ہو پھر دل میں کہا تم لوگ تو اجنبی ہو فَرَاغَ إِلَىٰ اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ پھر وہ اپنے اہل کی طرف بڑھا اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آیا فَقَرَّبَهُوا إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ پھر وہ انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ تب اس نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا تو نڈر اور انہوں نے اسے بڑے ذی علم بیٹے کی بشارت دی پس ابراہیم کی عورت چیختی چلاتی سامنے آئی پھر اس نے تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں بانجھ بڑھیا میں بانج بڑیا ہوں اولاد کیسے قون کی قون الکیم الم انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حل استفام کے لیے ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا علم نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے سے مطلع کیا پھر یہ اپنے جی میں کہا اس سے خطاب کر کے نہیں کہا پھر یعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھائے تو پوچھا پھر ڈر اس لیے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت سے آئے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر فرشتوں نے کہا پھر یعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے اطلاع کر رہے ہیں اس لیے اس پر تعجب کی ضرورت ہے نہ شک کرنے کی اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لا محالہ ہو کر رہتا ہے پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں فما خطبكم المرسلون ابراہیم نے کہا اچھا تو تمہارا اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے قاسدو مطلب فرشتو قول قومر انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لنرسل علیہم حجارتا من طین تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر مطلب کھنگر برسائیں مسومتا عند ربک للمسرفین جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لئے نامزد ہو چکے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانا پایا وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں اور موسا کے قصے میں عظیم نشانی ہے جب ہم نے اسے فرون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا فتح جنون تو وہ اپنی قوت کے بل تو وہ اپنی قوت کے بل پر حق سے پھرا اور کہا موسا جادوگر یا دیوانہ ہے فہوں جنو دہ ہوں فن بیدن فیلیم پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جب وہ قابل ملامت کام کرتا تھا وفی دن عقیم اور عاد کے قصے میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف خط شان قصہ یعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے پھر اس سے مراد لوۃ علیہ السلام کی قوم ہے جن کا سب سے بڑا جرم لیواتت تھا پھر برسائیں کا مطلب ہے ان کنکریوں سے انہیں رجم کر دیں یہ کنکریاں مٹی کی بنی ہوئی تھیں آسمانی اولے نہیں تھے مصوطتاً نامزد یا نشان زدہ ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری سے جس کی موت واقع ہونی تھی اس پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا لل جو شرک و ضلالت میں بہت بڑھے ہوئے اور فسک و فجور میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یعنی عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں پھر اور یہ اللہ کے پیغمبر حضرت لوت علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ان کی دو بیٹیاں اور کچھ ان پر ایمان لانے والے تھے کہتے ہیں یہ کل تیرہ آدمی تھے ان میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی بوال عیسر التفاثر اسلام کے معنی ہے اطاعت و انقیات اللہ کے حکموں پر سر اطاعت خم کر دینے والا مسلم ہے اس اعتبار سے ہر مومن مسلمان ہے اسی لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا اور پھر انہی کے لیے مسلم کا لفظ بولا گیا ہے اس سے اس سے دلال کیا گیا ہے کہ ان کے مذداق میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان کرتے ہیں قرآن نے جو کہیں مومن اور کہے قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ان معنی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کے روح سے ان کے درمیان ہے اس لیے لغوی استعمال کے مقابلے میں حقیقت شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شریعہ کے اعتبار سے ان کے درمیان صرف وہی فرق ہے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام سے ثابت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ اسلام کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت اقامت صلاح اطائے زکوٰۃ حج اور سیام رمضان اور جب ایمان کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کے ملائکہ کتابوں رسولوں آخرت کے دن اور تقدیر مطلب خیر و شر کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان رکھنا یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام اور فرائض کی ادائیگی اسلام ہے اس لحاظ سے ہر مومن مسلمان ہے حوالے فتح القدیر یہاں قرآن نے ایک ہی گروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس لیے کہ یہ گروہ مومنوں کا تھا اور مومنوں پر مسلمین کا اطلاق صحیح ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں تھا کہ ہر مسلم مومن بھی ہے بہوال ابن کثیر بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے فریقین کے پاس اپنے اپنے موقف پر استدلال کے لیے دلائل موجود ہے پھر یہ آیت کا یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار عذاب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باقی رہے اور یہ علامت بھی انہیں کے لیے ہے جو عذاب الہی سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ واضح نصیحت کا اثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غور و فکر بھی وہی کرتے ہیں پھر جانب اقوا کو رکن کہتے ہیں یہاں مراد اس کی اپنی قوت اور لشکر ہے پھر یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے جن کہ جن پر وہ ملامت ہی کا مستحق تھا یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے جن کے پر وہ ملامت ہی کا مستحق تھا یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ ملامت ہی کا مستحق تھا پھر ای ترکنا فی قصت آئے آیتن یعنی آد کے قصے میں بھی ہم نے نشانی چھوڑ دی یا چھوڑی پھر ری حلقین بانج ہوا جس میں خیر و برکت نہیں تھی وہ ہوا درختوں کو سمر آور کرنے والی تھی نہ بارش کی پیامبر بلکہ صرف ہلاکت اور عذاب کی ہوا تھی